نار سال کانکی مار ہوں نارے روش ادیان پہ لیکن صاحب تو اندر کا دل بدل جائے گا انسان آپ بدل جائے گا دل بے ایمان ہو گیا تو بندہ ایماندار کچھ رہ سکا نبی اب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمانے علی شان کے مطابق انسان بھی اصلاح انسان بھی دل اصلاح موجود ہے جب دل کی سلاح ہو جائے گی تو انسان کا ہے وہ خود خود اصلاح پذیر ہو جائے گا الگ کرتے گڈیاں کا شور بھی کسا توجہ رکھنی ہے شور کو بچ کے گل سمجھنا ہے پھر ہی کچھ پلے پہ گا لوگ سہ تنظیما جماعت تے سے تے زور در سہ پاگر پگ رکھاوے بھی سہ نے اور رکھا سہ لیکن فقیر پہلا اصول پہ زور دول گی کوشش جس طرح کہ قرآن حدیث کا سانو نچور معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان بے عمل توجہ دی بجائے اس اسیدے اور فکر رکھا جائے دو فکری اصلاح ہو جائے گی تو عملی اصلاح خود بخود ہو جائے گا ایسا سوٹ شادی پہلی ہو گی اس لیے سوچ ساری پیڑی ہو گئی اس واسطے کہ ہر پاس سزا جہی ہے وہ غیر مسلم فضا ہے کھا تعلیمی فضا ہوئے قانونی فضا ہوئے خاؤ جناب تہذیبی فضا ہوئے ہر پاسو غیر اسلامی ہونے کی وجہ لال سڈے دل دماغ ادر سوچا غیر اسلامی رہ گن جانے خالص ملاوٹ تو پا اسلامی فکر سڈے مقبوض ہو چکی ہے دئی ہے جب فکر کامل اسلام والی کامل اسلامی پیدا ہو جائے گی تو پھر مسلمان صحابۂ کرام والا جذبہ ایمان یقین اور وہی او انشاءاللہ شاء کامیابی مسلمان نو ہو جائے گی تو ہوں یہ مسئلہ میں جناب نو سمجھاؤ کی خاتر اس موضوع کہ دین اور اقل کا رشتہ گا اس پوری تقریر کے اندر ہر حوالے اللہ کی مہربانی تے جناب اس کے و کرم دین تو باہر عقل نہیں میں بندہ ہوئے جوان جا ہزور سرکار دین تو دور ہے عقل سے انہیں دور گا اور جنہ کے سفا دین کے رنگ چنگیا ہوگا نا ان سیال والا بندہ ہوئے گا اس مسئلے جنوب آ گئی لائف نصیبی جی نہ آئی تو میں انشاءاللہ اللہ پوری کوشش کر کے جناب ہر لحاظ والے سمجھاوا گا بھائی اکڑ ہے تو نہیں آ شر امبانی وغیرہ کو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ایمان نار دسیا جی مگر میں ان شاء اللہ کرا دل پسلو کرے گا خرید سکی کی ہوگی جسمان پی چیز ہے انہیں سارے ود کیمت اسے گل بھی ہے جس گل کی تصدیق دل کر سڑا ہے سچا دل جس گل کی تصدیق کرے کہ گل سچی ہے اور سمجھا نہیں دین پیاقل کا رشتہ صرف بڑا گڑ ہے میں قرآن مجیدان حمید کو گل کر لگا اللہ, اللہ, اللہ شریق مولا منفا رواہ اللہ فرما ہے دینِ ابراہیم تو, ملت ابراہیم تو, یعنی دینِ اسلام کو اس بندے نے موہ پھیرنا ہے اس بندے نے رخ پھیرنا ہے اس بندے وہ ٹھنڈ کرنی ہے علا من ساف ہر نفسہ سا جڑا اپنے آپ کو جہلے تینوں اپنے پتہ اپنے آپ بھی خبر کوئی نہیں بے وکوفیا کو پیدل ہے جہاں فصی گا وہی پاگل جناب سان چپے چپے پیٹر دستا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ دین والے لوگوں ہزور دیکھا آدھا ہے کافر بے اقل آخر سن کا سر ناد آکھتے سن کافر سن کو اقل جناب جی شہور نہیں یہ بے شہورے لوگ نہیں اللہ شریف مولا نے بے شہور آخیا ہے نو بے وقوف آخیا ہے اور اپنے پاس ایمان والے کی اکروالا فرمایا اللہ کافران میں بارے فرما سب لا اے لوگوں جڑے کافر میں جانوروں مانگو گے جیسے ڈنگر نے ڈنگر مانگو میں کافر جیڑے نے کچھ رکھنا اور تیرے سامنے میں اصل براد کر اکل دین بندر کیوں نے دین تو بار اصل کیوں نہیں یاد رکھنا منہ ہے اقل کا لفلی روکنا آوکنا اکل مانا منفلی منع کرنا روکنا ہے رسی جی دے پیروں میں پائی جاندی ہے کہ نسے دوڑے نہیں وہ بچاؤ واستے جناب جی روکنے واسطے جی وری پائی جی ہے وہی اندر بئی رکھا جا ہے وہ بھی اقل دفل تو نکلا ہے مالو موجود عقل کا من روکنا اور اقل کابے تو روکتی ہے اقل نقصان پہ گاٹے پہ روک لے آ کل پہ نقصان نفے والے <سؤال> پاسے لے جی گے یاد رکھنا بندہ بندہ نفے گا ڈاٹے جناب جیٹا ہے وہ بھی دو قسم ایک نفع دنیا کا ہے ایک نفع آخرت کا ہے ایک دنیا کا نفع ہے ایک آخرت کا نفع ہے ایک دنیا کا ڈاچا ایک آخرت کا ڈاچا ہے یہ دنیا کا نفا کوئی نہیں گے معمولی نفا چٹ تو بعد ختم بھی ہو جاتا ہے ہاں کسے بندے نے منافع پیسہ کاروبار در کما کے پا کے جانا ہوتا ہے پیا جناب وہی منافع چٹ لگتا ہے کسے جیب کٹ لینی ہوتی ہے کسے ڈاک مار لیا یا تھے ڈگ پہ ہر گئے سہ کام ہو گئے وہ منافع چٹ در جانا رہتا ہے مگر جڑا جاڑت والا نفا ہے وہ جانا نہیں آخرت والا نفع کما لیا ہے وہ کسی چور نہیں لٹنا انہوں کسی ڈاکو لوٹا دنیا ختم نفا کما لیا ہے مولا سونے نے ہمیشہ اداما خوب کر لیا ہے در کرنا نفا دنیا دا وی نفع آخرت دا وی نفع دنیا کا نفا آخرت ہر اچھا لوگ لوگ دنیا کے نفے سے نظر رکھنے لیکن جہے ایمان والے لوگ نہیں نبی کریم سرکار پیارے جڑے ولیم سر وہ آخرت کے نفے نظر رکھتے سن اگر دنیا کا نفا بھی آ تھوڑے سکتے گلارا کر لیں سن مگر آخرت کے نفے کا دھیان رکھتے سن کبھی کہیں ان فکر آخرت کے جہان دی رنگی سی پتا تھی اتنے ہمیشہ رہنا ہے اسے زندگی ختم نہیں ہونی اس جہان نے مک جانے جہان جہ بھی جانا ہے بندہ ایک جہان تو تر جا ہے آخر بندے کا تیل اتوار ہے یہ سارا میلہ بندے کا ٹک کرے بادشاہ ہوے پا امیر ہوے پا وزیر ہودری ہوگی نواب ہوگی ایسے دنیا کو جانا پہنتا بے لیا جن ماج راجم گیا انہیں مرنا ضرور ہے خدا وا دریف بھی قسم ہے یہ سیانے لوگ ہو سر کے نفے سے ہمیشہ اپنے آخر کمنی والے دو قسم کا ہوں گے ایک دنیا کا خاصہ ایک آخر دا خاطہ دنیا دا خاطہ برداشت ہو سکتا ہے اور آخر دا خاطہ برداشت نہیں ہو سکتا آخرات دا نقصان برداشت نہیں ہو سکتا کہ اتوں دا آپ بڑا سخت جناب سزا سخت نے اتوںکلیف بڑی سخت نے دکھ بندے برداشت کر دیں مگر اگلے جان کا دکھ برداشت نہیں جا سکتا بنیا جی سیانے لوگ ہیں اکثر والے ہیں وہ وے گاٹے سے نگاہ رکھتے ہیں والا اس دنیا کا ڈاٹا آ فکر نہیں کرے گا مگر آخرت کا ڈاٹا آ سے کم کرے گا روے گا میم کیا گیا میرا دین برباد ہو گیا میری آخر برباد ہو گئی میں کروں گا وہاں شریک بھی قسم ہے درویش آخر سوچے گا وہ گھوت یس والا ہوئے گا, ہو گا. جا میرا دنیا کا گاٹا سوچے گا بہت تیس سمجھی ڈنگر لگا فرد اس بے وقت مافیا والی پتا ہی کوئی نیٹا آگے سنونے اور جہاں بندہ ہوئے گا بے نفے بہن کا پانی نہیں رکھے گا خدا بھی قسم کر کے نا توجہ فرما ہے جی اسی طرح عقل بھی دو قسم کی جی ایک اقل کھوپڑی سمجھی جی ایک عقل دل دن بنا دی جی ایک اقل دل کے اندر جی بھی ہوتی ہے پاس دنے بندے کے اندر ہوں جی جی بندہ جمدا جان ہوں جانا وہی اقل جنگ اضافہ ہوتا جا تجربی جاتی ہوں مگر دوسری اقل ہوگی جی صرف ایمان والوں کو مل رہی ہے وہ اقل جیمان والوں ملتی دل کے اندر آٹ کے بولو نہ کتنے ہوتی ہے دل کے اندر اکل آئی جی فقت ایمان والوں لگتی ہے ایمان اللہ اکلولہ کسی کو نہیں گے دینا جو رکھنا خدا بھی قسم کر کے آنا جی کھوپڑی دل پہ اکل وہ دی جب دل والی اقل ہو جا بندہ دل والی اکل about serbal done to you and he opened that door for us ہو جانا جی کو اکل کھوتی والی ہے مگر ان ماں کا پتا کوئی نیچی کر دیں کوئی بازار منجی منڈی دی عورتوں نے منڈیا چلا خدا بھی قسم کر کے میںکل کوئی نہیں گے جی دلواری ہوئے تا ہی جناب جی نہ نہ پولیس نہ پاک جی ڈنر نہیں دیکھتے وہ بھی نہیں ہاں اسے طرح میں جانور استنجا نہیں کرتے وہ بھی نہیں وہ پیشاب کر کے جناب کپڑے بھر کے کھلو لے شعور نہیں ہوتا آپ پیشاب کرنا ہے میں جناب وہ کرتے لڑ کے آتا بہلی جب پیشاب کرتا ہے وہ جی للو لینا ہاں وہ سفائی کا خیال ہوتا ہے نگر پای کا نہیں ہوتا خیال ضرور رکھنا نگر پای کی خبر نہیں آتی وجہ عقل شیر ربانی کے کول سی اس اکل کو بچارا ویلا لگا فرد ان شور نہیں وہیل نہیں وہ فرق نہیں لیا ہاں یہ عقل جی فرق دستی ہے وہ ایمان والی اقل जी अकल है खुदा बालाल शरीफ भी कसम जो याद रखना और जी खोपड़ी अकल है लामा इकबाल कलम दरे लाहौरी फरमा खोपड़ी वाली अकल में अपने दिलेशा बरदार रख दिल बरदा रख खबरदार अकल खोपड़ी वाली न चढ़ जाए क्यों इस वास्त कह दे जी खोपड़ी वाली आग, अकल जोड़ी उचंदी है जिन्होंने सामने वेखे भावें झूठ वेखे भावे छत वेखे मदारी वेखे तो खलो रही है मगर जो दिल वाली अकल اور صرف حقیقت ویسری دیئے اور جنت ویسری دیئے اور نبیا دیئے اور پاکی ویسری دیئے اور ایمان ویسری دیئے اور ہمیشہ ایسا نفا نقصان ویسری دیئے جگہ ایسے کھیتی والی اکل نو نظر آ سکتا نہیں اہر سمجھداری ابھی کھا کے منافع اہتر سمجھداری جنا کسی کا علم ہوئے نا شریف مولا اس کاتوں بنایا وہ جاننا اس نقصان کی ہے کی کی نہیں کرنا اس رات نے کرنے کرنے کا جڑا فرق سے وہ نقصان جہاں سے مذہب کے کمنی والے فرمایا ہے سرکار نے جو فرشان علم دے دیتے ہیں ادا واضح <تصفح> جسے نقصان نو والا, والا ہوگا ہو جیسے کملی والے سرکار دے زندگی کے قریب ہونا ہے جن میں ہزور کی زندگی کی سابے داری کرنی ادر آدر ہے حضرت سی دن بر دل من رفی اللہ تعالیٰ انہوں سرکار فرما نے ہز نے جنہیں صاحب کو پکیا ہے ہر کتاب آسمانی کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ سونے میں عقل مجھے وہ پیدا فرمایا ہے عقل گاہ ایک حصہ پوری خدائیت ون دیتا ہے باقی ساری عقل اللہ نے محمد عربی بھی پاک موقع فرمائی ہے قسم خدا دی کملی والے آقا نے جی نگاہ کرم فرما دیں گے جہرا ڈنگر تو بند کر سمجھا جاتا سا سونے محبوب نے نگاہ کرم فرما کے انہوں رچ کے ملائکہ بنا چدیا ہے خدا دی قسم کر گیا میں درواز اگر امام گزالی رحمت اللہ سکارا اور اندر پاٹ سکار تابے داری فرما برداری وہ حاصل کر رہے ہیں خدا بھی قتم کر جانا ادھر اچھا اچھا سمجھنے آنا نو بلا دین چوک ہو رہے انہیں اکل والا گا مگر یہ گل قرآن کے بھی خلاف ہی حدیث دے بھی خلاف اور حقیقت دے بھی خلاف کفرت دے بھی خلاف سارے نظام دے خلاف نفے نقصان بولو کس نہ دماغ ایک کتنے ہوتی ہے دع منگ اللہ دل والی اکلتا فرمان اللہ اللہ مان سر آؤں میں of the अपने तन का ख्याल नहीं थी रहा अपने जिसम का ख्याल खत्म हो गया जिना चेर काफिल सबसे परिवार अकल सीना चेर सिर्फ तन का ही पता है रुख का पता नहीं پتا نہیں اور جب کمینار سدکے ہزور کے دولت کا خیال نہ کپڑے کا خیال نہیں رہا توا جناب کپڑے لباس جناب دے کپڑیاں تو خان نلائیے باغا بھی لائیے دری بھی لائیے کپڑے برن بھی ہوئے ورنہ ساڑے فیشن دن لگے والا خلڑا جانا ہے سر کے جا سارا ٹاکیاں پارو کیا سرکار دے کپڑیاں نو لگی سر مطلب قربان جاما نہیں سیا گہری کپڑے دن سونے ہونے چاہیے نہ بلکہ وہاں کی نگاہ روے لواس سے نظر آؤں گا کا تکوا لکھا گاری والا لباس بڑا اچھا یہ اچھا لباس پرہزدگاری والا لباس جہاں اور یہ رکھنا پرہیزگاری یاد رکھنا اور سنال والے نے فرمایا تکوا دل چاہوا کھے ہوتا ہے اشارہ کر کے فرمایا اب تک ہاں ہونا فرمایا تکوا اس سے دنیا کا پریس اتر میرے اندر دوسیا والے کپڑے صفائی نسری آ سفائی والے اسلام پاکی والے آسے کیونکہ فرق صفائی اور پاکی میں فرق ہے کہ نہیں میڈیسان جناب ادھر دیکھو اگریز صاف رہتے بولو ہے صاف ہے مگر پاک نہیں اللہ کے فقیر لوگ جیڑے کپڑے پہ لیکن وہ پاپ ہوں جہاں پاک ہوب کی بار گا صاف ہوں ہر تھری پیس سے پایا پر نفا دنیا کا نفا لے ہلو دریا نہیں سر ویخ اصا دنیا دیا خوراک خیال رکھنے اپنے روح دی خوراک کا خیال کرتے سن ہمیشہ ان دا دھیان ہوں کہ تو پر کھا لے سن گل میں آ کے تین مثال دیکھ کے سمجھاوا گا کوٹھیاں آج وڈیاں اس نہیں سنا یہ نہ بڑ نہیں سن سکو کسرا نہ بڑھائی بیٹھے سن تو باقی حضور کے گلاموں کو نہیں سن سکتے خدا کی قسم کر کے کہ سرو کسرا کے بادشاہ اگر دے کپڑے پہ مستقفا سکتے تمہاری گل سمجھائی سی نفا بھی اگلا سمجھایا سی نقصان بھی اگلا سمجھایا سی واسطے ہزور سرکار علیہ وسلم یارا نے دنیا کا خیال نہیں رکھیا آخرت نوارہ رب انہوں نے دنیا بھی سوار دیتی ہے آخرت بھی سواپ ایماندا حضور عزت ہے کسی بھی آئے دنیا نو شکایتیں یاد میں ہزور دیا شکایتیں یاد ناجی قسم کا گیا نا ایک دنیا سے میں درجہ میرا فراج چکر باری ہوں. حضرت سید راج سلطان رضی اللہ تعالیٰ فرما a <laughs> almo دنیا کا وقت پہ آئی. کہ دنیا کا فاچا گھر پہ گیا ایک کو ہتر کہ شیر ربانی آخیا میں گم بلا مولا کی یاد کا میںال ایک بندے تین سر پیڑ چار کے بعد اکت دلی آر پریڑ کی بجائے ہو گیا ایمان سر پیڑ یاد رہے گی بھول جائے گی نظر آ گئی اللہ کے ولی موم <سلام> جل دنیا دکھ انہوں اس واسطے یاد نہیں رنگ ہر ویل دکھا حقاقہ یاد رہا خدا لگے کیونکہ وہ دکھ صرف کہڑا ہوں آخر آپ کا دکھ ہو جما تو جو سرمانہ جنا کم والے سکار دین کرانا گے ترنگیا ہوگئے گا عقل دے قریب ہو گئے گا کافر جی رہا ایمان نار دسو قرآن نے جانوروں تو پہلا آخر کہ نہیں مین پورے قرآن کا میں دعوی ط کرنا مدما خرا ہے اگر کوئی مائی لالا ثابت کر دے ربلے قرآن نے کافر نو جانور تو چنگا آخر تو میں اپنی زبان کٹا دوں بڑی بھری شاید تم من پینے کہ نہیں ہر نہ من تو میں تین منا کے ساتھ جانوروں کو میرے کو کتاب سارا سکونے حساب سے سامنے پیوں سبا فقیر کو سوکھ کا یوگدان نہیں کرنی اللہ نے میرے پاس آشن نک بلایا لو جناب والا سورت میں اندر ایک بندے قتل کیا کہ قتلتے انارہ کل سبزیا نے ہوں دیکھا جائے پتا لگے گا کہ اکلوا کی کملی والے سکار میں پیور پہ ہوں سرکار میری یار قتل کر دیتے کن انگریز نے یارہ یارہ قتل جب سے پولیس نے فریا انہوں نے آخر بھائی لاشاں دس کتنے نے اس آخیا بھائی لاشاں کا دساگا قتلتے نے یارہ لاکھ نے لوگ لاکھیا قتل روپیے کن اور پولیس نے جا کے مورت دے تو اس سات لاکھ وہ گیا ویٹ کر دی جناب یہ قتل کی خر جج صاحب اور اس کو یارہ کا واقعہ ہے کس ملک کا جہاں جب وہ فیصلہ کیتا طرح وہ چھوٹے میاں یا میاں نہیں یا وڈے نہیں صبح لگ جاتا ہے ہاں اس کا حق بنتا ہے آخر لاش نہ بتائے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں زیادہ ضروری ہے حقوق انسانی کا خیال کرتے ہوئے تمنا پوری کرنی چاہیے سارے والے آخیا سرکار پھر مہربانی کرو ریات میں کر دو لاکھ اچھ کرو اتلا لکھ معاف کر دینا دس دن کھڑے دتی آپ کا بات ہو رہی ہے اور دس لکھ روپیہ مل گیا اور ماپیا آ گئے نا کھانا خراب ہو بندے ساڈے مارے گئے دس لاکھ ہو जाए वोट कर दी उन्हें आख्या जनाब एक सत्र फीसी खड़े जज साहब और उस पर ग्यारह लक्ष्य होता बनना छड़ी दूसरी ये बर्तानिया का वाकया है किस मुल्क का जहाज वो फैसला पीता छोटे नहीं या छोटे नहीं या वे मिया सुबह नहीं जहाज को आख्या है हाँ उसका हक बनता है आखिर لاکھیں نہ بتائے تو ہم اس پتہ کر سکتے ہیں زیادہ ضروری ہے کچھ انسانی کا خیال کرتے ہوئے اس کی تمنا پوری کرنی چاہیے اور سارے آخیا ہیں سرکار سے مہربانی کرو رعایت میں کر دو, قاتل ایل کر دو اس قاتل کے لاکھ موڑ ای کرو اتنا لاکھ معاف کر دیں گے داخلے مل کر جو ترقی آفسہ کی بات ہو رہی ہے دس لکھ روپیہ مل گیا ادھر پہ آ گئے آخر خانہ خراب ہو بندے سارے گئے لکھ وہ کار جلوس لیا آ کوٹ لیا لیا گیا کوٹ کے اندر گیا جج آخر بھی نہیں اس کا حق من کر تم جاؤ. فیصلہ کیا بھی انہوں نے پیسے دے دو گورنمنٹ دس لکھ جا لیا وہ ہوگا ہر ایمان نال یہ فیصلہ کوئی بندے کا کچھ کر سکتا ہے بہت کچھ ہو پاس پوچھو ڈنگلو اس نا براج نی دس لاک نہ جو کہ حقوق انسانی دن مخالفا کہ جی مر گئے مارنا جہرا یہ حقوق انسانی دی کوئی مخالف نہیں یہ دسوں میں سر ہی لگ چھونے جانور جانور میرے مستفا کا دیر فرما ہے ادھر ادھر واپسی قتل کرو گل نہیں سمجھ لگی سلا ہو جائے تو پیسے اے دے گا واپس اور تو تس کملی والے کا یا اگریزا بولو تو صحیح دا فیصلہ رکھ اور واقعہ کتابیں اخبار وقت رتن پڑیا لکھا بات ہو گیا ترقی لاستے ویزا کتاب کیونکہ مشرق سو تی دل مغرب میں جانچا ہے ہم مشرقی دل مغرب میں جا ہے ہے شیشے دیا بلو دیا اس اپنا مٹی کا مطلب مینو ساری عزت جو ویکنی پہن ویچنا پہ پر می تک لگے بگا سو وہ جب ان تکھی آن بائے رکھنے والا سی اخبار او پناباج کرے گا اپنے سکول سی نبی وہ جی جی ترقی کرتا گیا تو جماعت لا ہر او گیا وہ خوشرے والے کام کرتا گیا کن باریاں پا لڑے بڑھیا جناب ترقی آپ کے گا جی وہ میری گل آج کیونکہ کام جہاں نے خے کرتے کی کرتے نے کیوں کرتے لوگ سن پسند کرے سہنے پہ لگا لو جی سہچ گیا وہ پتھر جناب دن ب جناب نے دو سال تھپڑ مار دی جناب یورپ پتر نے جناب نا سارا پونے فون کھڑکا دل پائیوں نے چکیا پیو نو چال سال چکا چھ دیتا ہے تم برب کش نام مرادو پیدل کون سب قرآن کے سامنے جاننا تو پہلا اچھے آئے گا تو جاتا ہوں ایمان نار باپ مارے اسلح کی خاطر دوپڑے تو اندر دو سال بھا سکا ہے یہ مہربانی لیکن سر کے جانا قوم کو دری نہیں سرونی اس قوم دِس کرنے ہم دو سال دیا نا ہوں پیوں آئی اکلو نے آیا کانا خراب مراد گریبا ایک نام مراد میرا پب کر دا جاب دو مہینے تو بعد پیو کہ سارے سات دے قدر چلو بے چلو باقی دوستوں کو ملنے چلتے بدل لینا نہیں چلتا جناب سے جب کراچی نا گل ہو سننا کراچی فورٹ کے اترے تو جہاز دیا سیڑیاں تو لیا پتھر گل یہ دوست سال اندر ہے بڑے پیو لائٹ لوار وہ پوسٹوابا خاص بابا جی کیا ہوا کیا ہوا وہ کہ نہیں اب سکاؤ نو سو گیارہ پر دل کرے کہا بابا جی دسو دل کوئی سکاؤ اگلے سو گیارہ پر درد ہو گئی کرنے جنہیں پیوں دو سال قید کرایا ہے بول تو سہی بولے اکلو پیدل ہو ہے اکل تو نہ مستفا کریم سرکار کئی اپنے پترا نگری مار کے پڑھا رہے آخر سیڑھے ہو جاؤ بچ نکل جان کیونکہ جہاں بندہ اس کا برداشت نہیں کرتا اور دما میں دلکر خاصا کے مرد کو جنابی اکڑوں پیدل کا گئی اس خاصر میں جن کو خاصر کی زندگی کے جنا دنیا ہمیشہ پچھاڑی جب بچہ جم پہ ماحول پاسے پہ جانا ہے بڑی میں خبار خانے پہ جانے جم پہ خوشی سب نے سال گرا منا سال اس نقطے نے سمجھی من کسی فکیل نے سال گرا سال سے زندگی لگیا گر خوشی جی نہیں ہے ساڈا پتھر خدا بھی قسم کر کے آنا ترقی ہے تو صرف دلیں مستفا ترقی ہے کیوں اس واسطے کہ دین پر چلنے والا آدمی مر بھی جائیں اس کے دین کے اندر پھر بھی ترقی ہوتی رہتی ہے مستفا اور ترقی ہوتی رہتی ہے ایڈر دیکھ بنا میں رپیکٹ کرنا ایسم بن جائیں گے بسے نقصان کے حوالے والا سمجھانا کہ آپ کو ختم ہوگی ایس کی کرتا تباہی کرتا کہ ایک سرے مارے اور دوسرے سرے تک بندے سارا مار کے ختم کر دیں ایسے کیجے کرتا کی باہی نہیں کرتا درخواغ لایا ایک بند ایک سرے تو اگ لا دوجے سر تک چھاڑ دے تباہی کی گئی ہے اپنے آر آر ایک پاسو اگلا پاس میں دوجے پاس کر رکھ دینا وہ ترکی ہے کہ تباہی تو جیسا اس تباہی میں ترکی آپ اکلا نہ بے وقوف ہے تو پھر سادے ہو کہ بے وقوف ہے سیک دیں گے آپ کو یا تباہی کرتا ہے روزانی پر دیکھا اپنے ہتھیاروں کے وقت لاؤ پابندی لگاؤ اب پاکستان میں ٹیم آ رہی ہے سکون تک کرے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی رام جو کے دو لگ جائے اس کو مارنا چاہیں گے چنگے شریر کو سات بڑے سو دے ادھر آدمی شریر کو فرے امن کرے تو پھر مارنا چاہتے ہو رہے ٹیکنالوجی پائے تو چاہیے کرنا ہے تو ہے کیوں نہیں ترقی ہے کیوں ہے تو پھر سمجھ ل مخلوق برباد کرباد کرتا ہے جیسے خدائی وسطی ہے مستفا ببوس دی برکت جڑی ہے وہ برکت کملی والے سکار دین کے اندر ہے فرمان لا دیا بندے اکل سی میرے کملی والے سی میرے دنیا اس دنیا دے مال والن نہیں تھا دنیا کیوں کہ بے وفاج یاد رکھنا دنیا آ جائے تو خوشی نہ کری دنیا تر جاوے کبھی غم نہ کری کیوں کہ دنیا نے جانا ہی جانا ہے دنیا یہ ہمیشہ رہ سکی خدا کے بندے کے دشا جانے ہی جانا ہوئے دل دے کے مرنے جانے بندے نو غم ہونا ہی ہونا اس واسطے دکھ کے غم تو بچوں دا واحد حل ہے دنیا نستفا کریم سرکار واگ نظر تو بھلا بلا نگاہ تو بھلا دے جنہیں بلاوے گا دنیا نو خدا بھی قسم محبت اللہ محبت اللہ محبت کی قسم چین تے سکون کرارے گا اللہ فرما ویخ جناب کافرقل نہیں تے کو قرآن آخد کافر بے عقل کافر کہنا آخد بولو تو صحیح نا ہوں فیصلہ کہ سچا ہے بولو تو سی کیوں قرآن دا سچا ہے ادھر دیکھ یورپ اس وقت اپنی تباہی کے دہانے پر ہر منٹ کے اندر ات قتل ہو جرائم آم اتوں دے بندے کتے کتریاں بہتا پیار کرتے ہیں آدھے بندے سے وفاق کوئی نہیں کتے میں پھر ہی آئے کتیا بہتا پیار کرتے ہیں ماں پیو بڑھے ہو جان تو چک کے سکتے ہیں اس قبل دے جناب اولڈ ہوم بڑے ہوں نے انہر سکھ رہے ماں پیو نا پو تعلق اولاد کا ختم اولاد دا ماں پیو او کا ختم نہ نکاح نہ شادی نہ ویاہ اہم پریشانی نشا سب تا استعمال ہو او جانور والی زندگی جس بندے ادر اج آ جا جائے اندر اکلارا بہتر ہو گیا او سمجھ بہتی آ گئی کہ جنو سرکار دی زندگی مل جائے آن اندیل اقلت ہو گیا دور ہو گیا کلو پیدل ہوں سمجھی درا یہ خدا کے بندے آ میں تینو کسمیا کہ سمجھتے سن میرے آپ کا نام دار سمجھتے سن ادھر دیکھو جی ڈالڈا کہو استعمال کر دے جن ٹرکی آفتا آخ دے اور دیسی کہو تا بنتا ہے نا دے ٹرک اگر اخبار چاکٹر کا دا دا پینل بیٹھا پینل انہیں فیصلہ کیتا ہے یہ دال کا گھی استعمال کرنا چھوڑ دے اس کے اندر ایسے کیمیکل ڈالتے ہیں جن سے انسان کو بہت بیماریاں لگتی ہیں کمال ہے اسے ڈالڈے نو تین آنے سو استعمال کرو ان کھا پیو ترقی ہے ادھروں ترقی آخ دے جے ادھروں بیماریاں آخ دے جے جائیے کہڑے پاسے پھر سمجھ لے اکلے نہ دا نقصان پہلو سمجھ جاندے مگر نقصان نہیں سمجھ سکے اکل نہیں سی, اکل سی تو میرے کملی والے سرکار صاحب سارے پچھڑے مسلمانوں کے اندر سی جہے سمجھتے سن چیزاں وہ استعمال کری قدرت بنا قدرت والی چیزوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے وہ گاچا نہیں نقصان نہیں بیماریاں جیڑ مسلوئی نے اندر بماریاں ہلاکت تباہیاں زیادہ رکھا نے اس واسطے اندر اضافہ ہسپتال پڑے پے کہ نہیں بولو نا اج بیمار دنیا زیادہ ہوں یا پہلو جی شوگر نے نا یہ سن ستر بہتر تو بعد آئی اس طرح دیا مہلک بماریاں ایڈز بعد ای ساریاں سارا آئیں ہسپتال پہلو نہیں سن کا مطلب بماریاں تھٹ سن ہسپتال برکت والے رکھے پیر تھا تھا تو تھان ہو گئی بیماریاں تو ہر جناب ہسپتال پڑے پائے گی سر گنگا رام ایلنڈر تھان بان سے ہسپتال بماریاں گئی قوم کی آخری شد کے جان اور اتو سن میری کام بھی مت بچ جاؤ کتاباں سکول والی پڑھا دینے میرے کول پہ آج سے سو سال پہلے کا انسان جانوروں جیسے زندگی گزارتا تھا چوتھی دی چوتھی دی جماعت لکھا کھڑا میں چوتھی دیا کتابوں میں سو سال پہلے کے لوگ جانوروں جیسے زندگی گزارتے تھے آج کا انسان ہوا سے باتیں کر رہا ہے فلک بوش عمارتیں بنا رہا ہے سینکڑوں میلوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے ایماندار دسو کہ آج کا انسان کیڑا جڑا انگریز دا نمونا ہے اے بن گیا کون یہ انسانوں جیسے زندگی گزارتا ہے اور آج سے سو سال پہلے کے لوگ کیا گزارتے تھے تو سو سال پہلے کون سا مسلمان پتہ جو شیر ربانی ن سو سال گزر گیا ہونا ہے گزرا کہ نہیں پھر سو تو دو سو سال تین سو سال لگے جاؤ پیچھا چودہ سو سال پہلے کون سا بولو تو صحیح اور میں تیرے تو سوال کرنا کہ یہ ویخ تیرا سڈا نظریہ آنتی کی بن گیا ساری نسل کے برباد پہ ہوتی ہوں جیڑی نسل پر کھلوے گی وہ تیرا پتر جب یہ پر لوگوں آج سو سو سال پہلے کے لوگ جانور جیسی زندگی گزارتے تھے وہ ظالم صحابہ کرام کو کیا سمجھے گا نبیوں کو کیا سلجے گا ایماندار درس میں سوال کر لگا جیڑا آخ نبی پاک سادے ورگے نے تسی بولو گا حضور بے مثال سن اچھا انسان ومسان ہوگا وہ آخ حضور سڈے ورگے سن وہ تو بن جائے بئی مان جیڑا نوڈ بلا ایک لکھ چوبی ہزار پیغمبر سمایت چودہ سو سال پرانے والوں نال رکھ کے تے سو سال پو پر دے پردا سارے رکھ کے جانور کڑا ہے وہ ہالے مسلمان دیا ایماندار کا سپناؤ والا کی بنیا بڑیا سڈے بزرگاں نے منڈے جاندے سن بزرگاں سارے بزرگ آخیا انہوں اڑا بدتمیز دے پترو میںک بابا یہ کہہ دیتے سنو بدمیز مارتے آپ نے فرمایا تمیز انگریز نے سکھائی تو تن سکھائی تھی آپ ہی تو بدتمیزرو گل سمجھنی مسلمان دشمن کتنے تک لا گیا نسل سڑکوں برباد ہو گئی جنہیں سید المرسلین صلی اللہ تعالی عل وسلم اور حضور کے صحابہ کرام کو جانور جیسا سمجھنا شروع کر دیا ہے یہ پیروی کن کی کریں گے پیچھے چن کن کے چڑھیں گے تو شیر کا ان لما کر کے کھلے نہ ماریں گے تو ہوتی کریں گے آج میں مسلمان مر جاوے اگر چاہیے میرے مستفا کریم سرکار وڈے ساپالی اچھی ضرور آ جائے تو قسم خدا دی کافر دی تاروی تعلیم چڑھ کے مستفا کی تاروی کے تعلیم دن آ جایا کے اقبال بولے نا بال فرما اکرا بس جو سن مارا بت بہتر ہے چرا حرام ہر بجا دو بال اللہ حکم فرمایا تفرشتہ لو فرشت مسلمان دیا مسیحت کے دیے دور کر دو یا کہ اللہ فرما اس واسطے یہ مسلمان نے مینو سجدے کرتے اگریزاں کا تماف کرتے بوتان تماف کر لے اگریزوں سجے ادھر بھی جک لو جھک لے ادھر دکھے چلن والے مینو یہ مسلمان دیا مسیحات نہیں چاہیے وہ خدا بے آپ یاد رکھنا جنہیں ہاتھ رات نگاہ نہ لی. ویار امانو خارج ہو گیا ہے امانوں دہی ہوئے دین جنہیں جملی والے ازمر نکلنا ویچنا ہے وہ خدا کی قسم کر گیا نہ سامان کنو لکھا ادھر ایک دینے مستفا کی برکت یہ سی سیدنا امام احمد بن ہمبل رحمت اللہ ہوس پاک دے امام بار د امام استاد کا احترام کے میں کر نے استاد امام شافی احمد اللہ دیتا امام احمد بن بنحمل نو دھوتے شگرد نے کپڑے دھوتے سوچیا ہوں محل کپڑے بھی کلے کر سٹنا ہو بےد بھی ہو جاوے گی استاد نے کپڑے بھی محل دودھ کسے کا پیر آ جائے گا سوچ سوچ کے میل پی لیے جدو محل پیتی ہے اللہ سونے دی رحمت جو شرچائی دس لکھ حای سال زبانی ہفت بڑھا دقل سی جی نے مستفا والی جنہیں استاد نے ترام سمجھا ہوں ساڈے منڈے اج کل آئے انگریز والے پاس ہوں سو ادب کہویں تک کرتے لاہور دا کیا ہے منڈیا نو کی پروفیسر نے فیل انہوں نے آخر اچھا پھر یونیورسٹی کا واقع نے انہوں نے چنگا پھر استاد پاؤڈر نہیں ہوں واہ پوڑی لے کے نہ جی رات چڑھ گئے جناب استاد کو ٹینکی اس پانی آپ کی ٹینکی سارا پاؤڈر کھول دیتا سو رات سے استا نہیں پروفیسرانی نہ جی پانی پایا تو ویخیا سارے گنجے کوئی دیتی سر پہ نہ پروکتے گول مول ہو کے ترقی آفتا ہو کر باہر آئے گی میں سوچا کریم ترقی سام دیسے ادا بے اے دکھ بھی چواد کہ لگا تیلو بولے تو صحیح ہائے ہائے کیوں سی رب نے قرآن سکھایا سی رب کا قرآن سکھایا ادم قربان جاوا اللہ فرموزہ ندی نے یار نو سمجھایا جب دوست میرے کملی والوں سرکار دروازے تیار ہتھ تلی مار کے دروازہ نہ کھڑکاو نہ دروازہ کھڑکا جے جو سرکار جاگے ہوئے میرے آکا آپ ہی تشریف لیا سبحان سبحان ملحان ملحان میرے کلی والے آپ ہی تشریف لیا گے خدا کی قسم کر کے آنا ہے درویش جنہیں کسی نو دے اکلو نہ بولتی ہو جناب جن عزت اگر دنیا عزت مرد میں مگر عزت نہیں بڑے نے باہر پہ مردہ جی کوئی جناب جہاز تو تھلے ڈگ کے مر جائے کوئی جناب بھی موت فر جا جی مگر عزت دیکھیے اللہ کے پیاروں بھی ویے کیوں اس واسطے چاہت لوگ ایڈرو ایک بندہ اجر سمنے اے ایسی دے کمرے رات گفلا کچھ گزر جاندی تو صاحب ایک رام نو رات نیدرا نہیں سنو گی صاحب کی اکھا لال سوئیاں رب دے خوف ڈر موٹا پانے جی کس پانی کس نہیں پانی ہر ویلے خدا دے خوف ڈر محبت رشک دے درد چہنا کیوں وہ اقل والے سن ان سوچیا دنیا دیا لنگ لائن گیا اگلے جہان دیا راتا نہ سونی کر سبحان لیا سلطان سر دے نے رات رتی یارانی موٹی کی جی مثال دینا ایڈے ایڈے گاٹے والے مول بھی میں ویکھے نے جلوس دے کٹتے سارتے پی سڑ بہتلا میں سوچیا ہوئے بہت پتلا کیوں اے پی سڑ میں آخ جی یہ برش دشمنی پی مردی میں آخیا یارو وہی انداز ہونا دو فوٹو بنا کے تصوی سیکھ لو جس نال دشمنی مارنی ہوئے نا گولی نہ ماریا تھانے جا تھانے لا جا. جائے جی فوٹو بنا کے چھوڑ پھیل کے بہرو رام دشمن مر گیا گلو گل کوئی ہوں گے مار بھی انگریز لے کر ایسی ماری کابے ماری کملی ماروں چی طریقہ اختیار کیا ہر پانچ سو توڑی بھی اپنی پتلا بنتا ہے توڑی امریکہ بھی ہے کہ اپنی اپنی سو روپئے کی پینٹ شرٹ میں اپنی تیلی میں سر بھی اپنا دل ہوئی مار کے آک رکھنے لوشن آپ نہ مریادے ایماندار دس جس قوم دے قائد بے وقوف ہوم نکل مٹی سو ہونی کی بت وقت طریقہ سوچے پتلے سال دیں میرے مستفا کریم سہبر جال دا پتلا نہیں بنایا بنایا ہزور بہادر یہ دشمنی ای ہے وہ بے شو تو دم بنا ہزار دس ہزار بندہ مار دینا مار کے داخلہ بدلا پورا ہوگیلا گرکا میں وحدہ بہادر شریف مولا دی اقل حت مستفا دینی ہوں میں مثالہ دے کے دو چار پھر گل لینا ایس وقت زور کیا لگتا ہے آزادی لسمان عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے اے یورپ دا بڑا وا ہت کنڈا ہے یورپ دی تہذیب کا بلیادی ستون ہے اورتوں کو آزاد ہونا چاہیے تو یورپ جہریز گل بھی ہوتے ہیں نا مسلمان دن کو آزاد ہونی چاہیے عورت آزاد ہونی چاہیے اور عورت کی آزادی سے پہ جنگ تعلیم بھی یہ بھی ملتی عورت آزاد ہو اورت کی ہوئے اور عورت جدو آزاد ہوتی ہے تو واسطے تین ایک مثال سمجھا تاکہ یہ آزادی والا مسئلہ تین چھتی سمجھا بگیارا کدیا جلوس उन्ह आख भी जड़े ने जालिम ने जे बकरिया वार्च ताली खड़न एडे जालम कम अज कम बकरियां बचारियां आजादी नदर मर्जी जा बकरिया वारे जो बहर निकल दोटा चुकया होंद ए ए न बकरिया आजाद होना चाहिए بگیارا کھیا جلوس بکری نور کی وجہ گل سمجھ نہیں آتی آ رہی ہے نا یہ گل بڑی سمجھ آئے گی ایلے گی تمہیں ساری زندگی ہوں جلوس کھیا کزا کون لفظ تو بڑا میٹھا سی اندروں سنیا پوڑیاں بکرییاں نے انہوں نے گل تو بروارے چاہیے تھا زلم ادر رکھی نے والیا تار تار کے ساڈا تے نہ کھانا خراب کر دتا تے دماغ ہل گیا ہمیں تو ہو ہے ہمیں گیس ہو جاتی ہے بیس بات کر بکریاں کرس ہو جاتی ہے ہر تھان گئی ہیں بکری چاہیے انہوں انہاں اندروں جلوس کٹ مارے باہرو بگی حالات اندرو بکری جدو جلوس نکلے نہ با... دے مالک بکریاں دے بکریوں پہ تنگ ان کا کھانا خراب انہوں کا کریے کی ہوں وہ جناب دروازے کھول دیتے وال نسو بکریاں نسیا باہر ہوں چار دیواری بھی جاندی رہی بکریاں بکری چادر بھی جاندی رہی بڑکا بھی جانا رہا بکری بکری واہ جب کنیا, بگیار کوئی سجیوں کو کبھی ہو کو اگوں کو کچھ درو, درو بیٹھے کے بےچے سن کے آزاد ہومن ڈاکا مروڑیے گاہ ترکی سان لے گئی ہے سرکار میری جدو باہر نکلیاں ادھر ایک بگیال پی گیا دا ادھر پی گیا تری ادھر پی گیا مروڑ مرو ستی آن تو بکری ہو باقن سویرے سپرا باہر گینگریپ ہو گئے گینگریپ ہو گئے بکری ہو گئے ہوں نہ برا دقل والے ہوں تو نہ سوچ دینا بھی آزاد بگ بگیارا کا کی کام بکری خیر مناوا. <laughs> تے صرف ویل چاہیے سی جی اندر برسی ہے تو سڈا تو پنجا نہیں اپنتا اے باہر نکلیں گی نہ پیچا مروڑا گے ہوں انہوں نے سسلام بھی آخ لو پیدل یہ بھی جی واقعی جی تعلیم تو ایسی ہونی چاہیے جس سے بقا آزادی تو ہونی چاہیے نا یہ سنبھال بھی بڑے ظالم ہے ظلم کرتے ہیں کہتے اندر بھاؤ اندر بھاؤ نہیں تو جدو آ عزت اس ہفتے بند کر دیے پھر ہوں آ گیا کلاشن کو لیا ہوئے تر چن مستفا دی اقل دینا تو تو تند جی خاتو نے جنت ادر رہ کے ماں فو رہی ہے میری بیٹی بھی اوی ماں پر قوم اکلو جو پیدل ہو گئی اور جاندے نے شانہ میں شانا موڈے موڈا رڑا روزانہ اخبار پڑھنا کدی اخبار نسرے نال پاڑے ایمان نالس میں گل لگا کسی نے میں آخری یار تیری تھی موڈے موڈا کے می چلا اس من معاف کرنا ہے بولو تو صحیح نہ اس آخنا ہے سانو ماؤ جی تیری بغیر کی خیال ہے تو کبھی اخبار پہ کتابیں سکول والی نہیں پاریاں اس لکھا خرا شانہ با کی بلکہ اگلے دن آئے اخبار انگریزوں نے کہا ہم مسلمانوں کی بچیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ کریں گے تو میں پھر آخیا تقریر میں ہالے جیٹھا انگریز سے تیری عزت تصوصی نگاہ رکھی کلا عزت خالی کوئی چک چکا ویچ تگلے گولی مار دین وہ خصوصی تک ہی کلایا ہالے بھی جیوا بٹھا کیوں نانا لگتا سڈا بولو تو سی سڈیا بچیاں کا نانا لگتا اس کنجر پوچھ تینوں سڈیا تیا پیار پہنچوں گیا خصوصی کر جاؤ یہ سڑک تو نہیں ہے نہیں وہ بھیڑیا چاہتا ہے مسلمان کی عزت گھر میں رہے گی تو محبوب رہے گی اگر سیدہ خاتون جنت کی طرح بیٹھے گی کسی بھیڑیا کا ہاتھ اس تک پہنچ سکے گا اس کی عزت کو سڑکوں پر لاؤ اس کی عزت کو فیکٹری میں لاؤ اس کی عزت کو بسوں میں لاؤ اس کی عزت کو ہوٹلوں میں لاؤ تاکہ ہم جائیں ہمارے اوپر پھول لچھاور کریں یہ کیا ہے جی یہ ہمارے مسلمان لڑکی تنخواہ لے رہی ہے ہوٹل سے ہوٹل میں جب انگریز آتے ہیں تو ان پر پھول لچھاور کرتی ہے تو ایمان اور دس اکڑوں دیتا سا ہی نہیں کم کر دو بول تو صحیح نا آج جرائم عام روزانہ قتل دیا واردات عزت فروشی دے دھندے تھان جے جرائم اگریزاں جرائم اتر ہوگے جدو ایک کیسٹ تو دوسری کیسٹ کریے جہی ماسٹر کیسٹ چل ہوئے گی وہ کاپی چیری دبائی فری پی تیرے ملک میں میرے سکون آدھے جدو نقل کرے گا میرے مستفا صحابہ دی تو آپ چین اقل د کرارے چھلتے کچھ مل جائے گا مسلمان خدا دی قسم حضور دی زندگی دور پے ہوں دی زندگی کے میرے پے ہوں سمجھ لیا اثا تو دن تو فکر تو فارغ ہوں پا اور جنہیں مستفا کریم رنگ ترنگے کے جاؤں گے حضور دینے چواں گے اینی ساری اقل چوکی ہوں وہ نہیں سڈا نفا نقصان دعا کرو اللہ واہدہ شریق مولا صدقہ مدینے داجدار کا دا سان اپنا نفا نقصان سمجھنے عطا توحفی کتابر سان بدنی آخر دین درنگ عطا کی توحفی کتاب سوالات میں ہمارے گاؤں کے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں اور سبھی ہی ساتھ ماں گزرنے کے اس نے دوبارہ نکاح کر لیا ہے کیا یہ جائز ہے یہ نجائز ہے فتوا نیا بتاؤں کہ پرانا نیا فتوا تو یہ ہے نئے دور کا کہ بوائے فرینڈ چل رہا ہے تیری لوڈ نہ نکاح دی لوڑ تو نہ تلاق کی لوڑی ترقی جو ہوگی ترقی یافتہ علاقے جڑے نا انج نکاہ پتا کیوں مہینہ دو مہینے مری ٹر جسند آ گیا تو نکاح ہو گیا ورنہ نہیں یہ بوائے فرنڈ چل رہا ہے امریکہ چ نہیں ہوں نکاح اتنے ضرور ہونے گے استاد کی پیروی مڑ شکل تو کرنی ہوں گے. اسلام دے تر کلاک بعد نکاح نہیں ہو سکتا یہ جو کچھ کرن حرام کرنے انہوں کا فرد بن گیا فوری وکھرے ہو جائیں لکن رشتے کون چلائے گا کون عمل کرے گا جس کی وجہ سے ہمارے محلوں مسئلہ یہ ہے کہ ایک امام مسجد کو ہم برا کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم باجمات نماز بھی ادا کرتے ہیں بعد میں کچھ لوگ جماعت کے بعد الگ نماز ادا کرتے ہیں کیا یہ درست ہے اگر درست ہے تو ہماری پریشانی دور کریں ایک امام مسجد کو ہم برا کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم باجمات نماز بھی ادا کرتے ہیں مول نماز پڑی خرین پہ آخر وال نماز پوچھوں نہیں ہونی ساری قوم آئی ہے مالی مر جان تو سکون ہو جائے سارے مول اگلا پت کے تو فتوا ایک مالی کا با اگر جا بندہ امام مسجد تے اعتراض کر کسی شرعی عذر دی وجہ کوئی شرع کے خلاف کام پھر وہ نماز جکری ہے وہ بندہ شرع دے اندر جرم نہیں کرتا شرع تو علاوہ آخر جی امام صاحب جڑا جی نا اسا اس واسطے امام دے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جنے امام سانکے تو اگ نہیں تھر دڑ یہ کوئی ازر نہیں ساری گر نہیں منگا پھر پہلا ہی سوال اسی موضوع پر ہے. محمد لاہور سے تعلیم کا خاتمہ کر دے بڑا لما چوڑا سوال ہے کہ جس بیلی نے پرچا جن کرکری بعد فارغ گا میرے بیٹھ کے تسلی بخش گفتگو کر سکتا ہے آج محمد یوسف صاحب ایک خطیب کا کہنا ہے کہ امامت کے لیے تیرہ شرطیں اس میں داڑھی والی شرط نہیں ہے آب و زیادہ فرمائے کے داڑھی منڈا یہ داڑھی کتلہ امامت کے قابل ہے یہ نہیں, نہیں ہے شرطیں اور ہوتی ہیں واجبات اور ہوتے ہیں فرض اور ہوتے ہیں محفل میں تالی مارنا جائز گا نہ جائے گا مارنا کافروں کا کام ہے قوم میں لوت تاڑیاں مار دی یا ابو جہل ہو رہی جدو کعبے کا تباف کرتے سن ہزار دیا تو پہلے تو اس لئے تاڑیاں مار کے تباف کرتے سن جیب پر اسٹیکر لگانا جائز جا ہے یا جا نہیں ٹھیک ہے یا نہیں اسٹیکر کے اس طرح نے انگلش اسٹیکر کوئی جائز نہیں جس مقتدی کے گھر میں ٹی وی اس کی نماز ہو جاتی ہے <laughs> پہلا امام ایمانداری اور مختری دائک لے پوچھنا ارے بڑے استاد بیٹھے مقتدی امام سارے ایک جاوک ایک آدمی اپنی بیوی سے اچھا ایک مسئلہ کسی بندے پوچھا ہے ہے یہ تلاق کا مسئلہ کسی بندے پوچھا ہے اپنے بارے ان چاہیے اس طرح سوال جڑا غیر واضح ہے دا بارے جہ صحیح لکھے بھی میں تلاق دیتی ہے کی لفظ آخے نے اس بعد پھر مفتی پوچھ کے دسو بس کچھ نہیں اس دل سے کا فقیر ایلان نہیں کر سکتا دعا کرو اللہ عمل کی توفی کتاب فرمایا منسکون لنگر لو آخر میں بندہ نہ جیفایات واسطے حاضر ہوا بجائے اس کے میں بخار تکلیف نال دس پندرہ دنوں تو سی شا. سب جدہ ود دید میں وعدہ وفا کرنے کراضر خدمت ہوا جی تاکہ لوگ سمجھ بھائی نام لکھے پایا کوئی نہ